الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والصلاة والسلام على من بعس بالسيف رحمة للعالمين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله رب العالمين پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم معزز علماء کرام گرامی قدر سامین اور میرے پرعظم غیور نوجوان ساتھیو حق و باطل کی کشمکش اس وقت سے جاری ہے جس روز طاغوت اکبر نے رب تعالی کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا فبعزتك لا اغوی انهم اجمعین اسی دن سے دو لشکر معرض وجود میں اگئے اور ان دو لشکروں کا باہمی قتل و قتال اس وقت سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تاغوت اکبر دجال کو قتل نہ کر دے بلا طوالت تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں موضوع ہے غزوہ حدیبیہ معارف و اسباق آئیے ذرا ماضی کے پردوں کو اٹھائیے آج سے تقریباً چودہ سو بتیس سال قبل آئیے یہ حدیبیہ کا مقام ہے ہر چیز سنسنی اٹھا رہی ہے آسمان کسی انوکھی چیز کا منتظر ہے ذرا ادھر دیکھیے دو لشکر کھڑے ہیں ایک طرف پندرہ سو کا لشکر زیارت بیت اللہ کے لیے بے چین ہے دوسری طرف مشرقین مکہ کی فوج ظفر موج ہے ایک لشکر کے سرغنے مکہ کے شرابی کبابی ایک لشکر کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو ابارنے والی مشرق لونڈیاں ہیں ایک لشکر کو تسلیاں دینے والا رب کا قرآن ہے قریش کی طرف سے گفتگو کے لیے بن مسعود سقفی آتا ہے البدایہ و النیہا جلد نمبر 4 صفہ نمبر 166 اوروا بار بار پیغمبر کی ریش مبارک میں ہاتھ ڈالتا ہے جان میں اوروا کا وتیجا مغیرت بن شعیبہ بھی موجود ہے یہ منظر دیکھ کر چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مار کر کہتا ہے اقف يداك عن وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دور رکھ ادب سے بات کر بتیجے کی بات سن کر اوروا پہ روق چھا جاتا ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کو جا کر کہتا ہے میں نے پسینے کی جگہ خون گرانے کو موجود ہے سخت سے سخت حکم کی تعمیل کو اپنا فخر و اعزاز سمجھتا ہے وضو کرتا ہے بچے پانی پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے ایسے جانساروں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں بزبان حال آواز آتی ہے کوئی کہہ دے یا ذرا وقت کے فرعونوں سے کوئی کہہ دے یا ذرا وقت کے فرعونوں سے خاک ہو جاتے ہیں سورج کو بجانے والے سامین ازی وقار پیغمبر اسلام علیہ السلام کی قائدانہ سیاسی بصیرت کا نتیجہ تو دیکھئے مدینہ مکہ اور خیبر کے بیچوں بیچ واقع ہے ایک طرف خیبر کے یہود دوسری طرف مکہ وقت دو دشمنوں سے سخت مقابلہ ہے سیاست کا اقتصا یہی ہو سکتا تھا کہ ایک دشمن سے صلاح کر لی جائے صلاح کے لیے یہود کے پلید مجسموں کے بجائے اہل مکہ کا انتخاب کیا اس صلاح کے نتائج پہ ذرا توجہ رکھیے خدے سے فارغ ہو کر خدے سے فارغ ہو کر خیبر کا رخ کیا پھر پورے جزیرت العرب سے شرک و بت پرستی کی تاریکی کو دور کیا پھر روم و ایران جیسی سپر طاقتوں سے مقابلے کے لیے اسلام کے متوالے سروں پہ کفن باندھے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن لے کر سر بکف نکلے جو بھی ان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گئے جو بھی ان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گئے توحید کا پرچم و کسرا کے ایوانوں میں اڑنے لگا کارتج کے کھنڈروں ایشیا کے میدانوں یورپ کے پہاڑوں افریقہ کے جنگلوں جند کے ساحلوں اور کے دشت و جبل سے اللہ اکبر کا نعرہ گونجنے لگا بحر کی لہریں مست ہو گئی بہرے روانی منجمد ہو گئی تصلیس کا تلسم ٹوٹ گیا بھک خانے ویران ہو گئے خدا کے وعدے کی تلوار اور محمد کے بشارت کے نیزے کو لے کر عرب کے چند بادیا نشین مٹھی بھر انسان اٹھے تو اثر و کسرا کی سلطنت قدموں تلے روند کے رکھ دیا اور چار دانگے عالم میں اسلام کا پرچم لہرا دیا جسے قرآن نے حدیبیعہ کے مقام پہ کہہ دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے سامینِ زی وقار ان شوق و جنو کی حسین داستانوں سے جو کرنے پھوٹ رہی ہیں ان میں ہمیں کچھ نشان منزل ملتے ہیں کہ جنگوں کا فیصلہ وقت کی نزاکت و گھرانی پر نہیں حالات و حوادثات زمانی پر نہیں بلکہ حکم ربانی اور فرمان محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم پر شوق اطاعت کی فراوانی پر ہوتی ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وس وسوں نے ڈرا دیا, دیا, دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین